الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين من <تصفيق> علي <تصفيق> سولاسل مال اشرف امبیا مرسلی فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا يفرافُ كل أأَمرٍ حكيم آمعملدُ باللههِ شدق اللههُ مولان العزيم صدق وَبل غنا رسولهُ بج الكريم الأمين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 سدیا اللہ صحابیا سید حل سلام علیک یا رسول اللہ یا سیدی يا حبیب اللہ. یا امام العدیہ اب اندھیری رات ہے غم کی گھٹا ایسیا اسی رات کے موقع پہ دو شیر آل حضرت سرکار نے اپنے اس خط کے اندر لکھے سن جیڑا خط آپ نے اپنے شاگرد مولانا ظفر الدین بہاری نے لکھا یہ <تصفح> ہوئی موقع سے شب براد اعلیٰ ادرسرکار نے اپنے شاگردن و خط لکھیا مولانا زفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالیٰ تے اس خط دی ابتداد اندر آپ آب نے دو شیر اندھیری اندھیریت ہے غم کی گٹرا اس کی کالی ہے دل بے کس کا اس آفت میں آقا تو ہی والی ہے نہو مایوس آتی ہے سدا با سے نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریب سے نبی امت کہانی ہے خدا بندوں کا والی ہے دوستانے گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق ودرو دعا ہے مولا و ہر شرف اتنے تو ہر قسم دیا وباواں بلاواں تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجاتتا فرماوے شب برات شریف کے حوالے نال جامعہ مسجد سید اللہ معاویہ اج روحانی محفل شریف اللہ تبارک آنریشن ہو اپنی بار قبول قبول فرماوے میرے دوست احباب جنہ جنہ نے اس محفل شریف دے انتظام اہتمام دے اندر تعاون فرمایا مولا تو آلہ انہوں دوستوں کا تاون اپنی بار قبول فرما کے دنیا آفرت سونی فرما تھی دوست جتنے تشریف لے آیا مولت قبول فرماوے تھوڑی جی آواز بری کرو بیس گٹ کرو سمجھ آ جناب سامنے جس موضوع تے کلام کراگا اس کا عنوان ہے ایک ہے شب برات یہ موضوع کا عنوان ہے ایک ہے شب برات اور ایک اور ہے فکرِ برات اس موضوع دے سی جناب رنو اس فکر طرف لے کے گا کہ جیڑی فکر اج معاشرے اندر کل عدم ہو گئی ہے نہ ہون دے برابر رہ گئی ایک ہے شب برات اور ایک ہے فکرے برات برات برات لفظ دا ماننا سمجھو یہ اندر دو جہت ہیں یا یہ لفظ کلم عربی دا بنایا جائے یا پھر فارسی دا بنایا جائے ایک جہت عربی والی ایک جہت فارسی والی اگر انو عربی زبان دا آخیا جائے پھر اے لفظ ہے برات اور یہ مانا آدھا مانا عربی چ بن آزاد ہونا یہ ماننا کی بنتا ہے آزاد ہونا بری ہونا رہا ہونا اگر عربی زبان الی جت رکھی جائے پھر ادا مانا بنے گا کہ آزاد ہونے والی رات شب کا مانا ہوتا ہے رات یہ لغوی معنی بنے گا اور ادا مرادی معنی بنے گا کہ جہنم سے بندوں کا آزاد ہونا جہنم سے بندوں کے آزاد اور بری ہونے کی رات علماء نے دوسری جہت بھی بیان فرما دیتی ہے کیونکہ پچھے لفظ شبد ہے اور شب دب ہے یہ فارسی دا لفظ ہے رات نو آخیا جا جائے جا اگر برات بھی جڑا ہے وہ بھی فارسی دا بنایا جائے تو پھر فارسی دے اندر برات دا ماننا ہوتا ہے خوش قسمتی خوش بختی اگر فارسی در امن کیتا جائے تو پھر وہ لما فرما نے بڑے گا کہ خوش قسمتی کے فیصلے خوش قسمتی کے فیصلوں کی رات یعنی وہ رات دے اندر خوش قسمت اور خوش بختی دے فیصلے مولا دی بار او دوہے محفوظ جنوب کتاب آ جائے مولا نے اپنی قدرت نال ہر بندے دی تقدیر نو تحریر فرما چاہیے او تحریر وحدہ لا شریف مولا تو بغیر نہ کوئی لکھ سکتا ہے نہ کوئی مٹا سکتا ہے لیکن اگر رب سونا چاہے وہ لکھے نو مٹا بھی سکتا ہے اور نہ لکھی ہوئی گل نو تحریر بھی فرما سکتا ہے ج قرآن مجید دی اے آیت گوائے یم اللہ ما یشا بک اللہ تعالی جس کو چاہے مٹا دے جس کو چاہے ثابت رکھے وہ اندہ ام الک اور اسی کے پاس ام ال کتاب ہے یعنی وہ لوہے محفوظ جتھے دنیا کائنات کے ہر ہر بندے دی تقدیر تحریر کر دیتی گئی مولا سونے نے اپنی قدرت اور اپنی شان دے مطابق تحریر فرما چلی لیکن بزرگ فرما نے فرمایا کہ اے او رات ہے کہ اس رات دے اندر بندیا دے, دے مطابق اللہ تعالی انہوں دیا تقدیراں دے اندر اگر چاہوے تے گھاٹا فرما دے بے چاہوے تے اضافہ فرما دے بے کیونکہ یہ جو امل کتاب ہے نا یہ صرف وحدہ لا شریک کی قدرت میں ہے تو او کسے دے دٹاوے کسے دے وداوے وہ بے نیاد ہے تو جد فارسی دے اندر شبے برات کا مانا کر گیا تو یہ ماننا یہ بنے گا کہ خوش بختی اور خوش قسمتی فیصلے دی رات کیونکہ خوش قسمت اور خوش بخت اُنہیں کہ جنہوں دے حق اس مولا دلا اچھا فیصلہ فرما دیں تو دے لہذا برات دا مانا آزاد ہونا بری ہوئی ہونا ہویری گل تھوڑی توجہ نہیں ہے تو سی کیسے اور پاسے پس گئے او نہ کرو توجہ رکھو توجو جہ مسیحت دے خطیب ہوں نا کوشش ہے ہر جمے سے سارا سوٹ ہوے <تصفح> ہو. پگڑی نواں ہوگڑی نمی ہوٹ نمی ہوئے لوگ ویکن آخن یار بندہ امیر ہے لیکن میں وہ کوشش نہیں کرتا میں کرنا کہ میری ہر تقریر یا ہر جمعے تے گل نمی ہوگی اور میں تھان سوٹ نہیں وکھاؤں آنے دور اور جو مقصد لے کے آؤں نا اس مقصد والے پاسے جناب دی توجہ توجو گا بارت دا مانا سمجھ آیا تا گل دا پورا مان سمجھ آئے گا یعنی آزاد ہون, بری ہون, یا پھر خوش قسمتی خوش بختی دا فیصلہ ہونا یہ ہے شبے برات ہوں موضوع نا سی ایک ہے شبے برات اور ایک ہے فکرے برات فکر برات کا کی مانا بنے گا کہ آزاد ہونے کی فکر کرنا کس سے آزاد ہونے کی جہنم سے آزاد ہونے جہنم سے آزاد ہونے کی فکر کرنا اور اللہ رسول کی بارگاہ میں خوش قسمت اور خوش بخت بننے کی فکر کرنا ہوں گل نہیں سمجھ آئی ہاں جی یہ دو گلا جناب سامنے رات اور فکر جتنے تک رات دا تعلق رات شریف دا اس پندرہ شعبان دی رات شریف ہدا قرآن مجید دی آیات بینا آیات بینات اور احادیث احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعدد حدیث موجود نے میں اندھی فضیلت سنان بے جاؤں گا تے مقدیاں لیکن عجیب گل ہے کہ اصل شب برات نوں صرف ایک رات سمجھ آ شب برات نوں صرف شب برات دے لفظ نال ہی جاننے ہیں اور اکثر قوم نے اس رات نوں نرلیاں پٹاخیا والی رات بنا لے اپنے بچیا تعارف کرانا ہوگا نا تو ماں باپ ہیں وہ شرلیاں پٹاخے والی رات آ گئی یعنی ایسی شب برات دے صرف لفظ صرف لفظ سکھ گئے ہیں شب برات دا کہ جی پندرہ شاہ دی کی رات ہے شبے برات ٹھیک ہے اکثر قوم مساجد دے اندر ہے نوافل پڑھ دے پڑھتے بیٹھ دے نے قرآن دے نے لیکن ایک پندرہ شہبان دی رات ایک رمضان شریف دی ستائی سنی رات باقی سارا سال آزاد کیوں وجہ کی ہے دی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ایسا لوگ نے ان رات مہد ایک عام رات سمجھیا ہوا ہے اور مہد انہوں دے نام رٹے ہوئے نے اصل لوگاں نے ان راتاں دی حقیقت دی طرف فکر اور دوسری ایس تو بھی بڑی اہم اور ضروری گل مثال سمجھا جی بندے دی زندگی دے اندر کچھ معاملات ایسے ہوتے نے کہ بندہ انہوں دی طرف توجہ نہیں کرتا اگر کردری طور پہ جنو کہ خانا پوری یا تو کردہ نہیں جی کردری سرسری طور پہ کردے مقابلے چ بعض معاملات ایسے ہوتے نے کہ بندہ انہوں کی طرف زیادہ توجہ رکھ دیں اے جیڑی توجہ،, توجہ توجہ توجہ اسی کو فکر کہتے ہیں گل سمجھ آئیے کوئی اے جو ذہنی توجہ ہے اسی کو فکر کہتے ہیں بعض معاملات دی طرف بندہ سرسری فکر کر دے کوئی نہیں یار خیرے ہو جائے اور بعض معاملات دی طرف بندہ بڑی گہری سوچ رکھ دے بڑی گہری جناب جدو و جہد کر دے محنت کر دے مشقت کر دے عوض پچھے لگا رہی دے لگا رہی دے لگا رہی دے جب تک وہ پا نہیں لیا یا پا یا بغیر پان دے. توڑ معاملات دی طرف بندے دی توجہ نہیں جاندی یا توجہ نہیں کردہ انہ معاملوں دی بندے دے دل دماغ دے اندر اہمیت کوئی نہیں ہوندی گل سمجھے جی میں ایک مثال دینا کہ بندہ اپنے لباس کی طرف اور اپنے جسم کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے باقی لوگاں دوسرے لوگاں دے لباس اور جسم دی طرف یا تو کردہ نہیں کسے دے کسی نے کسی کہ مینو کی ہے میمو اپنے جسم نہ لگا دے اپنے کپڑے نال کر دے یعنی اپنے کپڑے ہوں دے واسطے اہم نے اور لوگاں دے سام اور کپڑے او اہمیت حامل نہیں تا کر کے ان دی پاس سے توجہ اور فکر نہیں جا رہی اسی طرح اص شب برات شب قدر لہلت القادر جینوں کہ ان راتان دے لفد دی طرف سے تبجو کر لئیے لیکن اپنے آزاد ہونے دی جہنم تو آزادی دی تے رب رسول بارگاہ چ مقبول ہون دی فکر گل تھو نہیں سمجھ آ رہی یعنی سمجھے کہ ان اس رات نو, نو اساں لوگ اگر اہمیت دیں سڈیا نظر راتا دی اہمیت اور حیثیت ہو پھر ایک مہینہ نہیں ایک رات نہیں ایک دن نہیں پورا سال ساری توجہ رب سونے دی عبادت والے پاس رہی اور جا بندہ جس معاملے دی طرف فکر اور توجہ کر لو کہ اے بندہ اس معاملے دا طالب بن گیا اور جا طالب بن جانا ہے اپنی مطلوبہ شے حاصل کرن تو بغیر اپنی محنت اور مشقت باز تا کر کے میرے آقاے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ ایسے نے دو ہریس ایسے نے کہ جیڑے جی سیر ہونے یا نہیں وہ کدی رج دے کدی رجدے نہیں ادھر بل مال آپ راویل فرمائے منہو مان لا یش دو ہریش ایسے نے کہ جنہ دی بوک کدی مٹ نہیں سکتی پہلا ہریس من فی منفی لا با پہلا ہریش پہلا طالب علم دا جیڑا علم دا طالب بن جاوے. تے تو علم دے محبت ہو جاوے او دن رات ان حصول دی فکر چ لگا رہا ہے او بڑھا ہو او جی علم تو رجد لیکن گل یہ کہ علم دا شوق لگ نال محبت ہو جائے عشق ہو جائے فرمایا پہلا ہریش علم اور دوسرا من و من دنیا لا یشبعو جیڑا بندہ دنیا کا طالب بن جائے بھی دنیا کٹھی کرن ترجدا ایسے زمرے دے اندر میرے آقا نامدار نے فرمایا اگر انسان کے پاس سونے کی پوری ایک وادی آ جائے تو یہ دوسری وادی کی تمنا کرتا ہے اگر دو وادیاں آ جائیں یہ تیسری وادی کی تمنا کرتا ہے فرمایا ابن آدم کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے مٹی کے سوائے یہ مطلب ہے کہ ابن آدم دا پیٹ صرف قبر ہی بھر سکتا لیکن ابن آدم کیڑا جہ دنیا دا طالب اے حدیث دیتی ہے مثال دن لگا سمجھان واسطے کہ اگر دنیا دا طالب حصول واسطے وہ دن رات محنت کرد ہے مشقت کرد جدو جوہد شکار ہو رسوائیاں دا شکار ہو جی جناب کڑی تھوپ دن سڑد ہے راتا جگرات کٹ دے دنیا دے حصول لئی دنیا دے حصول دی خاطر اگر اتنی کڑی محنت دی ضرورت ہے تو رب رسول دی رضا دی خاطر کسی محنت کی لڑ نہیں تو بول دے نہیں یعنی ایک بندہ دنیا دا ہریش ہے وہ دن جدو جوہد محنت مشقت لگا رہ لیکن بازا بھی وہ ساری زندگی اسی پاسے لا چڈ دتلب ہے کہ وہ دنیا کی فکر لگ گئی ہے وہ دیا جنہوں دنیا دی فکر لگ جاوے وہ ساری زندگی دنیا دی تلاش ہی گودار چھڑ ہے جنہوں رب رسول دی فکر لگ جاوے جہنم تو آزاد ہون دی فکر لگ جاوے وہ ایک راتی مسیطے نہیں ہوں دا وہ دی زندگی مسیطے گزر دی ہیں لگ دا کوئی ہون تو تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے یہ ضروری نہیں بھائی ساری تقریر اے ضروری نہیں بھائی ساری اے ضروری ہے کہ بندہ سن کے جاوے تو بندے نو نر لگ جاوے اب بندے نو سر لگے مڑ تکریر کا فائدہ یعنی آخر واسطے تے شب برات آخ دتا ہے فضائل بیان کیتے نے قرآن مجید دیات بڑی حدیث سنائیاں نے واقع سنائیاں نے, نے, سنائیا نے فضائل بیان کیتے ہیں بڑی بڑی گلاں سن بھی لیا سنا بھی لیا شب برات لیکن خدا دیا بندہ سانو اپنے آپ آزاد دی فکر نہیں لگی اپنے آپ نو کرن دی فکر نہیں لگی اپنے آپ رب رسول کی بارگاہ گاہ چ دی فکر نہیں لگی خوش بخش دی فکر نہیں لگی وہ خدا دیا بندیا شبے برات کہ اپنی آزادی دی فکر چلا جیڑے مہاد لفدہ نال <سؤال> دے لے خدا گزر گیا نا ہر شبے برات نبے فلاں بیاں آدمی نے برکا تو فیوت بیاں آدمی نے لیکن میں وا کیا بارگاہ مقبول ہوکر بھی لگی ہے حرکت نہیں لگی اگر سان اپنے آپ تو آزاد ہون کی فکر لگ جی تو آگ کو دی فکر لگ جاندی خدا جڑا بندہ دنیا دا تال بن جاوے او دی زندگی دنیا دی تلاش گزر جاتی ہے جنہوں رب رسول ملون دی فکر لگ جاوے دی ساری زندگی یا سچدیا گزر جاتی ہے یا رکھو جی نمبر نالا کر بہان کہنے کو کہنے کو تو سبھی کہتے ہیں جتنے تک صرف زبان کا تعلق ہے سبھی کہتے ہیں سبھی کہتے ہیں لیکن جو اصل فکر والی بات ہے اصل جڑی فکر والی گل اس پاس اصل نہیں فکر اپنے آپ وہ بندہ بندے دل دماغ دی اہمیت ہوت او بندہ اس معاملے اندر غور و فکر کرتا ہے اپنے آپ نو آزاد کرون دی فکر نہیں کی مطلب ہے ساڈے نزدیک تک موت دی کوئی اہمیت نہیں مرن دی کوئی حیثیت نہیں قبر حشر دی کوئی حیثیت نہیں حساب کتاب دی کوئی حیثیت نہیں میں لفظ پیا بولنا تو حیران گا تو حیران گا تیران ہوا یہ جا قانون اور اصول تھے جس بندے دے نزدیک ہوئے اہمیت ہوے او بندہ کدی اس معاملے تو نکاح نہیں رہا بلکہ جس حال جو او اسی معاملے دی فکر چ سدا را یہ کوئی نہ اگر سان اپنا اپناد کران کی فکر لگ جاوے وہ خدا دیا بند میں انکار نہیں کرتا شب برات دے بڑے نے میرے آکا نامدار اس رات کی عدمت بیان فرمایا سورت تخاندائی یاد کے اندر, دے اندر, دے اندر دے دے مبارک دن ملدی فی ہائے فرق کلو أَمْرٍ حکی سونا فرمایا پندرہ شاہ باندھی برات دے اندر مولا فرما ہر حکمت والے کام دی تقسیم کیتی جاندی ہے ہر حکمت والے کام نکیا دے فرما غدالی دے نے آمانا لے سال گدالی فرما فرمایا پیدائش لکھی, دی جمنا ہون دا او دی پیدیش لکھی دی جتنا ہونا وہ رسک جو جو مال کے مطابق ہونے رب سونا لکھ سڑتا ہے مولا نے فرمایا رئی سل مفن سری حدرت عبد اللہ عباس رضی اللہ ہو عنہ لو آپ خرم ہو آپ کا کالے ہوئی اس آیت دے اندر جس رات دے دکر کیتا گئے اس رات تو مراد پندرہ شاہ باندی راتیں حدیث مبارک تاریخ دمشق دے حوالے نال اترغیب و ترحیب دے حوالے نال ابن ماجہ دے حوالے نال راوی سیدنا ابو اماما باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آئے نامدار مرے صلی اللہ علیہ جیڑا بندہ جیڑا بندہ فرمائیے خمس اللہ لا ترد فیہن الدعوت اولو لیلت من رجب و النصف من شعبان و لیلت الجمعہ و لیلت الفطر و لیلت النہر او کما قال علیہ السلام تاریخ دمشم الترغیب والترہیب ابن راوی ابو امام فرموندے فرمایا پنج رات ایسا نی جنہ دے اندر دوار رتنی ہو شاید ہو سکتا ہے سنف شبے قدر شب برات نہیں پتا لفظ لفظوں والے اور ہوتے ہیں فکر والے اور ہوتے ہیں جو فکر والے ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے ہیں ہمیشہ ڈونڈتے رہے جہم رواج میں تا کر کے آخر شب برات اور فکر برات اور مزہ تھا شب بارات کا مزہ کہ مسلمان اپنی برات دی فکر لگ جاوے بہرحال میرے آکا امامدار نے فرمائی پانچ رات ایسیا جنہ دے اندر مومن دی دعا رات نہیں ہوتی مومن دی دعا رد نہیں ہوگی لاتوہ رجب جنو چاند رات کہ رجب دی چاند رات دوسری للت النسفان پندرہ شاہ بان دی رات تیسری للت الجمعہ جمع دی رات چوتھی للت الفطر عید الفطر علی رات, رات، پنجویں لت نہر قربانی روایت باغ دے اندر اے پنج رات the آئی دوسری حدیث باغ دے اندر چھ دے اندر لتر القدر بھی موجود ستاسو رات پانچ اے چھے دا مطلب ہے ایسا جنہاں دے اندر بندے دی دعا مولا رد نہیں کرتا منگے دل نال فکر نال فکر نال, فکر نال دل نال آلوس نال مہاد ویخو وکھائی واسطے نہیں رسم و رواج واسطے نہیں لگ واسطے نہیں فکر لے کے آوے اپنے اپنو تو کران دی فکر قرآن کر فکر لے کے, کے, کے, کے آپ دی فکر لے کے آوے اپنی قبر سوارن دی فکر لے کے آوے اپنے حساب کتاب کی فکر لے کے آوے میرے آمدار نے فرمائی ہے اللہ سونے نے اپنے محبوب دی امت نو چھ رات اس کی نے ہے کہ جنہیں اندر کسی موبل کی دعلا رد نہیں فرمو سکل لے کے پوری توجہ یہ بندے دل دماغ کی تبجر اسی فکر اعمال دی قبولیت کا دارو مدار سہے تو سہ بڑے اور بڑی دنیا جکی فکر والے تھوڑے آ لیکن جڑے جی فکرہ لے کے اللہ سونا انہوں نے پار فرما چھڑ دا ایسے اسی میرے پیر باہو نے فرمائے میرا پیر سلطان لارفی فرما ہی فرمایا باج ہدوری او لئی ملزوری یہ ہدوری یہ ہدوری یہ دل کی فکر دان ہے باز ہدوری پے سلا تھما سلا اواج فنا اواج فنا ربہ سلنہی بہن تاسی رماد نال فکر نہ ہو فکر جہی ہے نا یہ دل کی خاص توجہ نا ہے جب تک فکر نال ذکر نال فکر نہ ہو پیر باہو فرما ہے اس فکر تو بغیر ذکر دی قبولیت فکر کی دل کی توجہ نوجو یہ فرمائی اللہ دہا لبکے جنہ جن لوگانوں فکر لگ گئی انہیں ایک, ایک رات نہیں وی ایک دن ویکار وہ باویں رات ہوئی باوے دن ہو جی یہ سی سی چری مولا ایک تورا بھی ہو ہو جا سادی مسلحدی شراری رحمت اللہ آپ نے مشہور کتاب گلستان ایک گل لکھی حضور غوث پاک سرکار آپ لوگ اکا بچیا لوگ سرکار سجدہ نوکدار پتھر نال رو رہے خوف خدا پسینے چھٹے ہوئے معاف فرما دے تو فرمائے فرما نے اگر اگر مینو تو معاف نہیں فرما مینو معاف نہیں فرما پھر مہربانی فرماوی مینو کل قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاوی تا کے میو تو شرم نہ میں شرمسار نہ ہو شرمندہ نہ ہوا کوئی خدا دیا بندیا پر جائے سبحانی سبانی قطب ربانی لیکن فکر جو لگ رہی ہے، او ہر ویلے توجہ رب رسول دی رضا والے پاس ہر ویلے توجہ رب آلے پاسے خدا دیا بندیا اسے نو فکر آخیا جدقے جام سدقے جم پہلے دوران پہلے خدا دے لے, لیکن فکر والے نہیں لب أو بندہ لبا نہیں جنوب فکر ہوجو جی دی دی رب رسول والے پاس ہوا رکھدہ ہوب سونے تنہائی کے شک نہیں بندہ راتوں کے اندر رب کی بارگاہ چک اچھا جا جائے تو کر لو رب نو ممکن ہے رب فرما چھوڑے لیکن رات گزرن تو بعد صبح پہلا خدا دیا بندیا بزرگ فرما دیں تیری ایک رات کی بادت تک کوئی فائدہ نہیں ایک رات آڑ اسی طرح ہو جائے فرمو یہ چائے واری دل کی بارگاہ کریں مجھے زندگی تک تو تب رب رسول نہ کریں دی زندگی تک رب دے احکام دے مطابق زندگی گزار بزرگ دیا کتاباں پڑی جا خلاسا یہ نکلیا جس بندے فکر نہ ایک رات نال کدی باد نہیں آ ادھی آیت واپس آ جانے مجید دی ادھی آیت نال واپس آ ہے ایک سجدہ جی فکر نال چکر تو مڑ دوبارہ نہ فرمانی والے پاسے نہیں جانکے فکر والے اپنے آپ دی فکر رکھ والے ہمیشہ اپنے رب رسول دی یاد اور فکر رڑ ان رات دیا ہی باتاں میں قبول بولند رو دے اور چھوٹیاں نیکیاں بھی قبول نے کیوں فکر حضور دل دی، دلچو دی。دل دل دل دل دل دل نتیجہ اے اصا رات عبادت کرنے سوڑ مکالا ملک بہتے بہت ایسے ہوتے بہتے ایسے ہوتے نے رات عبادت ہی رہتے صبح دی نماز نہیں نسیب راتی نماز نہیں پڑ اس رات کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں تو نفلی عبادت کریں فرض چھوڑ دے خدا دیا نہ بدرگ خالی برات بر بر دی رات نو را یاد نہ رکھ اپنے آپ کی دی آزادی دی آپ ازاد ل... لا کے وقت جیڑا بھی ہو رات ہوے تین ہوئے معاشرہ کیسا بھی تینوں ہو تمیشہ فکر رہے ایک میں اپنے رب ناضی کر جا دوسرا اپنے رسول نو راضی کر جا اگر صرف ایک رات کی عبادت سے بات بنتی تو یہ احکام کی کیا ضرورت تھی یہ تیس پارے نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی بس ایک رات کی آیات آ جاتی کیوں ایک آیا ہی آ جاتی اس میں چاند راتوں کا ذکر آ جاتا کہ تم نے یہ چاند راتیں عبادت کرنی ہے اور بس باقی اپنی مرضی کرنی اللہ تبارک و تعالی نے, چند لئی نے کہ جیڑے فرمانی جنہیں کولو نہ فرمانی ہو جاوے تو مل ان فکر لگ ہے ہائے کدھرے پڑے نہ جائیے آئے کدھرے مارے نہ جائیے آئے کدر سزا دے مستحق نہ بن جائیے کدھر دودا با بن جائیے جنہوں لوگانوں نہ فرمانی کرنے تو بعد خوف لاہک ہو تو پھر وہ بہانے تلاش کرتے نے کہ سان کسی بہانے نال معافی لب جاوے اللہ تعالی نے راتا ہوں نا نہیں نا کہ چلو کو لنا فرمانی ہو تو مڑا جاؤ میں ایسے لمحات بنا دیتے نے تو سمری بار گاہ جک جاؤ دعا منگو میں تھوڑی دعا دوارد رد نہیں کرا گا تھوڑی دعوا قبول گا اس واسطے مولا سونے نے یہ نظام بنایا تاکہ میری مخلوق میری رحمت تو مایوس نہ ہو ہوا لوگ جن جنہ نے نہ فرمانی کر کے تو واپس آنا اللہ سونے نے یہ راتا انہوں نے بنایا نے کہ آؤ واپس آ جاؤ آؤ واپس آ جاؤ آؤ میری رحمت کا دروازہ کھلے مولا سونا مولا علی ہل کر اللہ سونے رحمت ان لوگانوں ان لوگوں پکار جوگ واپس آنا چاہتے جڑے لوگ نا فرمانی گھر بیٹھے تو مڑ واپس آنا چاہتے رب سونے نا کرنا چاہتے مولا لی کرنا ملا وجہ فرمایا اللہ سونے लोगों लोगों पुकार ए, है कोई मंगन वाला है कोई सायर है कोई हाजत मानी जो तर्जमा इकबाल ने अपनी जुबान किया हम तो मार बकरम है सा ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شائے ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی شائے نہیں رہی ر دکھائے کسی کوئی رہا رو ملز گدالی گھنا آؤ فرمایا جیڑا بندہ اس نیت نال کہ چلو اج عبادت کر لینے لوگ بھی رل جانا وہ ہر کسی کو لکھا دے اج عبادت کر لیا صبح موڑا اپنے صبح موڑا اپنی حالت اپنے کماں گنا فرمانیاں چلے جاامے بدال نہیں فرما رہے فرمائے جڑا میری بار گاہ دیا تیت لے کے اج تو کر لیں کل تو پھر کر لے کل تر اپنے راستے ایسے بندے دی توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جس وقت تک وہ اپنے ارادہ پوری طرح ترک نہ کر دے اور دے کہ مولا سونے ایک بار میری توبہ قبول کر دے دیا تو بعد میں تیری نا فرمانی نہیں کر ایس ایس نیت دے دے اس ضروری تو بچان دی فکر رکھ اپنے اندر رب اور دے, دے رسول رضا دا طلبگار گار اور جڑا رب رسول دی رضا اور اپنے آپ آزاد کرانکر ہر وقت فکر مند رہی زندگی دا کوئی لمحہ اللہ اور اس رسول مخالفت چزرے شب برات بندہ پوری رات عبادت کر لے मैं एक विशाल दे रहा पूरी रात बंदा इबादत कर लो अज चौदह सुबह पंद्रह हो जाए जानी रात सारी रात करे इबादत तो मुड़ पंद्र आन सुबह उठे तो नमाज भी नसीब ना हो के मुड़ जा के चौक च बह जाए तो करे फोडी موڑ عبادت قبول دار... ہو گئی اچھا یار مینو یہ داس اے رب رسول بارگاہ ہے یا اللہ تماشا ہے وہ بول دے یہ یہ تماشا نہیں ہے یا اللہ کی بارگاہ ہے یہ ہلکا نہ جان یہ تھوڑی حیثیت والا نہ سما یہ ہلکا سمجھے گا تو خود پورے جگ دے اندر ہلکا ہو جائے گا مولادال اور اس بندے دا مقدر دئی جیڑا ہر وقت رب رسول جذبہ بھی ہوئے، عمل بھی ہومحے کی ایک لمحے, دی ایک لمحے, دی ایک لمحے دی یا چند لمحات دی چند دی چاند اشبان شریف اد ہو گئے اد ہو گئے اد رہے گیا تے. حل... اگو رمضان شریف آ رہے ٹھیک ہے چترا پڑھنے واسطے تھان نہیں آجربہ بیان کر رہا ات آ کے دل کھولنا موروی سا بسنت نہیں ویکیا چتراوی والوں دی جگہ او پیچھے تک توڑ مسجد پری ہو رمضان شریف اگے ٹرد ہے نا رمضان شریف اگے ٹرد ہے تے بندے پچھا ٹوٹ دے تسلی ایک تراوی نی ہو دی تسلی دو تراوی نئی تین رج جائے چار رج کوئی صحیح عقل مند صحت مند بندے کو بندہ پوچھے نہ کنے روزے رکھے نی برکت لئے دو تر رکھ لے نہیں گیا گزرے رکھیے یہ گلا نظریات تو فکریات سڈے اندر کیوں آئے کیا سان اپنے آپ بچاؤ بھی فکر نہیں لگی اپنے آپ سمارن دی فکر نہیں لگی اپنے آپ رب رسول بارگاہ جذبہ نہیں لگا دل دماغ دے اندر او خوف او فکر او توجہ نہیں آئی اور جس بندے جس بندے دل دماغ ایسی فکر اور توجہ تو خالی ہو بے. پیر باہو نے کی فرمایا پڑھے سہ زکاتا کھے اپنی منزل فکر رکھنا ہوگا حضرت مالک بنتی نار اللہ ولایت زمانے تہلا آپ شرابی سراب آپ کی ایک چھوٹی جی بچی سی جڑی آپ شراب دوتل نو توڑ چڈی بوتلیں توڑ دین شراب روڑ دینی حضرت مالک بن دینار اس بچی نال بڑا غصہ کر لے سن کیوں کہ میری شراب روڑ دیتی ہے دے میرا نقصان کر چڑیا ہے مالک سونے نی مرد چھوٹی عمر اندر ہی بچی فوت ہو گئی صدقے سدقے واہ جدو بچی فوت ہوئی حضرت مالک نارکا لگا چھٹکا لگا کہ یار گئی میرے وقت آ جان میں جانا کم پریشان رہن لگ سدگا جا ایک رات ستے کی ویخ خواب قیامت قائم ہو گئی ہے نو نفسی نفسی دال آلم پی سرکار فرمو رہے ہیں فرمائے میں میرے پیچھے میں میرے پیچھے ایک ہے بڑا بڑا ساپ ہے جا میں کھونا چاہا ہے میں وہ نس جان بچان کی خاطر نس پیا میں سامنے جے جگ دے کو اگ بھی جان دی دشمن اگ ساڑتی جا پان سپوائیے میری نظر پہ ایک بابا آخل میں بابے بل گیا میں ہاتھ جوڑے میں بابا جی مینو بچا لو بابے میں تینو نہیں بچا میں پھر کہ بابا جی بچا لا بابا جی اور فرما دے میں تین نہیں بچا سبر چد کے جا میںھنا ادھر سب خاؤ نا ادھر اگ پاسے پاس ہلاکت ہلاکا میں بابے جی ہوت سماج کیتی بابے جی ہو دے لے ایک گل ہے جا یہ جا سامنے پہاڑ نظر پہ اس پہاڑ در مسلمان جا ہو سکتا کو امانت ہو پہاڑ پہاڑ بچی جیڑی میری دنیا تو ٹرائی ہے سی کے آ میرے ہاتھ ہے لا نال جڑا میرے پیچھے میرے پیچھے سپ مگر پیا گٹو فرمایا ایک ہاتھ سب پھڑ کے پرا کر دینی ہے سدقے جاوا فرما رہے میری بچی اس ویلے قرآن مجی آئی ہے دلاوت دی ہے ادھر کیا مدال ادھر جدو آپ دئیے گڑ دئیے یا ابا اے ابو جی الم یاد دینا من انتہ بریلا دل پھر جان یہ آجت کناندھی ہے اللہ سونے مومن نخاطم فرمایا ایمان والوں فرمایا کیا وہ وقت نہیں آیا کہ دل دلے جان اللہ درج جا ہات لگ ہوئے یعنی قرآن قرآن اسلام اللہ پاک محبوب نے فرمایا کیا بچی میں خواب أوm, بچی نے پڑھی تو میں خواب فرما نے میری اک کھل گئی ہے جدو اکھ کھلی ہے میں کم فلادا پسینوں پسینی ہوا پی فرمایا وہ دل کیا مجی کییت سنن دوفناک آلم میں شراباں چھوٹ گئی ایاشیاں چھوٹ گئی نہ اللہ رسول دی فرما برداری یہ فکر لگی ہے وقت آئے آپ سرکار کشتی دے اندر تھے کشتی دے ملہ نے کرایہ منگیا بے لیا میرے کوئی نہیں میرے کو محلہ پورے دنوں کا سی کئی چکو بابے نو سٹو دریا بابا جی یا دریا جاؤ یا کرایہ دیر گزری حضرت مالک دینار سرکار نے مولا چرد کی مولا سونے مہربانی شرم ادھر دعا کرا کر دعا کی ادھر سمندر دریا مچھلیاں اپنے منہ دینار لے کے کشتی کے آس پاس پانی تاہر ہو گئی مچھلیاں منہ دینار اس وقت دینار مچھلیاں منہ دے کے انج پانی تو باہر نکل <سؤال> آئی دن دو بعد آپ مالک بھی نینار آ جائے